الصلاه والسلام على سيد الرسول والسلامت والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى صحابه وعلى الصدق والصفاء بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ یادی نامو علیہ السلم Amen. چوکس و سلام علی گیا سیدیا رسول اللہ اصلاۃ و سلام علی یا سیدی یا حبیب اللہ اصلاۃ و سلام علیہ گیا سیدیا رحمۃ اللہ و علاد یا سیدی یا یا محمد رسول <سؤال> اللہ <سؤال> <سؤال> حمد وسلا درود خاتم الانبیاء لوتا <لاحو تحييت> ہے و تو صلاح <سلام> بات <تباد> خادر مطلق جل جلاله و منواله عز و برهان دی پاک بارگاہ اندر دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندے نا جیج دل دماغ زبان و نگاہ ذهن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے صدہ مدنی تاجدار محبوب خدا و شرف امبیا باتی نالین پاک تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے شریف مہینہ شریف جاری اساری ایک جمعر مبارک شریف کے وقفے ناچیز حاضر خدمت ناچیز جناب رد اسامنے پہلے ایک موضوع بیان کردہ ہوں فر فقیر میں ذات فقیر جنت والی یعنی آپ دا وجود جڑا دنیا دی مٹی نا تیار نہیں ہویا جنت کی مٹی نا بنیا اج میں جانوروں جی گل ہے حضور دی ذات بھی جنت جنت والی ہے تی حضور دی بات بھی جنت والی ہے اے ان شاء اللہ عزیز میں جنابر دل سامنے دلائل پیش کرا گا دی، دی، دعا کرو اللہ ڈیئر فکیر نے جناب سامنے آیت شریف دا بالکل آغاز دے اندر ایک ٹکڑا تلاوت کیا محمد الرسول اللہ اللہ تعالی نے اتنے حصے دے اندر اپنے حبیب پاک شریف کا ذکر بھی فرمایا ہے اور آپ کی بات یعنی کہ گل شریف کا ذکر بھی فرمایا ہے لفظ محمد دے اندر نبی علیہ السلام سلام آپ کی ذات شریف کا تذکرہ ہے اور اگے رسول اللہ اس چدر آپ بات شریف آپ گل شریف او کنج رسول اللہ رسول آخ گل نہ کرے رب نے فرمایا رسول کندہ فرمایا رسول اللہ اللہ دا جو گل کردی نہیں کر میں مولا دی کر چھوڑ دے میرے نبی علی سلام دے بارے اللہ تعالی نے مجید فرماندہ ہے نا, نا, نا, نا, نا, نا وما ان کہ ایڈی ایڈی قدر کردر کرد قدرت ماہشا سریقا فرمایا نے یا رسول اللہ میں ایک گل بڑی آزمائی فرمایا میں گل ازمائی جی تل منہ چڈو نا آڈی گال تو تی گل تا مولا پوری کرنے چو بڑی جلدی کردہ ساڈے یار نے آخر انہیں نو پورا ضرور کرنا ہے جن گال گل رب نہ موڑے اپنے آپ غلام اخبان والا موڑی بیٹھا ہوا ہی بڑا ہی پتا لگا محمد پاک کام نیچا ہے اور محمد بندیاں اونچیا کام ہوں ونڈیا کا کام ہوں کسم خدا دی کر کے آنا کافر چوڑا انگریز کتیا نال بہر ہے پیچھے چلن والے گلا من والے زمانے کے بہرے بنتے ہیں محمد پاک کی وڈی آپ کی گل والے کہنا نات اندر فرشتیاں بھی آلہ انسان بند گلوان فرمانا وما جنتی خوانی لطل فرماندہ سڈا یار اپنی مرضی نہ نہیں بولنا اپنی مرضی وقت ہے کہ جویں حضور پاک دا وجود شریف ہے نا آپ دا وجود شریف آب جو آب دے وجود شریف رب نے کوئی انج دی نفرت نے ہوڑے نہیں لگن دس آخو کہ حضور پاک سرکار تے ناخن شریف سے بڑھتے ہوں سن میں آخا گا حضور نے کٹے نے تاکہ امتیانو سنت طریقے دے مطابق کتن دا والا آ اگلی گال بھی ویکھو نا انہاں ناخرہ دے اندر برکت کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورگا صحابی کول زندگی دیا دیاں محنتاں پر جس وقت دنیا تو جاندا تے آکھدا یار حضور دے ناخرے میں سنبھال کے رکھے ہوے نے میری اکھاں دی تھاں تے رکھ دیا جے بڑا انہاں ناخنا دا اسرا ہوے گا عملاں دا اسنا نہیں پر حضور دے وجود دے نال لگن والے ناخرہاں دا انہاں اسرا گا انہاں نا دا حیاء کر, کر, کر بزرگانگا نے, نے لکھیا ہے حضور پاک سرکار ایک اپنی انگوٹھی شریف پکڑ کے اس طرح گما رہے سن گا رہے سن جبری سونے رب نے ایک گل کی تھی حضور ہوئے رب سونیا اس کام واسطے پیدا نہیں سکتا حرکت سونیا حضور پاک دی گل اتنا قیمتی ہے میرے نبی دے منہ جملہ نکل جائے قسم خدا دی کون دی کنجی ہاں حضور پاک بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے دناؤں بڑے بڑے سمجھدار گل کرنا تے کیوں وہ ایسا ہوندہ ہے بس ویسے میں بطور دل لگی دے ویسے گل کر رہے ہیں حضور پاک نے اگر مزاہ بھی فرمایا ہے نا اس مزاہ دیندر بھی ہزاراں کیا لکھا حکمت لیاں گلنا رب نے راہ چھوڑیاں بھی اگر ہزور بھی فرمایا دل لگی دا جملہ وہ بھی فضول جملہ نہیں سی اس جملے اگلے دا ٹھیک ہویا دل جڑیا ہے نا اسی طریقے یاد رکھ لو ٹیا ہوا دل جڑنا سی دوس گل کئی حکمت گلنا دیا گلا سنگا وہ دربار اچا دربار ہے صحابہ فرما دینے کائنات کوئی اج کا بندہ نہیں بخا سکتے جی سامنے آئے دو دند ٹائم بھی سونا لگے سامنے والے دو دن ٹے نہ اگلا ہسے بڑائی چلو آخنا جنگے اہ دے در حضور پاک نے نا لوہے والی جی ٹوپی پائی ہوئی سی نا اندی زنجیر لٹکیاں ہوئی پتھر لگیا زنجیر جسم دن داخل ہو گئی تجربت تجربت اکبر کے ہر انگل بہت ہوں جدو دند پایا نہ باہر کٹیا تو دند باہر آ گیا دوڑ جدو کڈن واسطے دند پایا کچیا بندہ بڑا ہی ہملا لگتا ہے بڑا ہی تھوڑا جائے مطلب ہو سکتے کمی آ جاندی ہے میں آپ بہتا پہلے بھی بڑے سونے سونے پر جدو حضور دیاں کڑیاں کٹ قڑ دیا انہوں نے دند ٹوٹے نے نا عزت دی قسم ہے ابو بیسن سن جدو بھی کسے دا دل ٹیا دل تکلیف سی اصا ابو بیل جاندے سن آدھے سن جرا ہس کے بخاسے سن سڈے دل کا دکھ دو دور ہو جاتا کافر دو دو تقریبا تو زیادہ مسلمان سالار خالد نے ولید فاروق اعظم نے حضور ایڈا مشکل تے لمحہ ہے نے روپ اللہ فرمایا ایک پاس لکھ تو زیادہ ہوئے تی ہزار ہوئی بظاہر محسوس ہو رہا ہے دے قدم اخر جان گے پر ابو بیدہ ابن جرہاں نو اس واسطے سفا سالار بنایا اگر جے قدم اوکھڑنے لگے ابو بیدا نے ہنس کے وخوا دیتا نا جنگے عہد الا پر منظر یاد آ جانے انہ جانا انہاں جاناں تے دیکھڑنیاں نے پر میدان نہیں چھوڑنا ہائے جدوں ہسپ ہے انہاں نے زبان کھول دی تھی انہاں دے دند شریف ٹٹے صحابہ دے سامنے آ قسم خدا دی انہاں نو دا میدان یاد انا عہد دا میدان یاد انا ان آنکھ نہ مرجو ہوندا جو ہون دیو پر اج میدان نہیں چھوڑا گے اوہد دی یاد تازہ آ جانی تازہ ہو جانی تے او منظر یاد آ رب سونا بڑی قدر علی ذات بڑی قدر علی ذات ہے بندہ صرف محض بس رب واسطے کر کے ویکھے رب سونا اجر نہ دے وے قسم خدا دی کر کے نہ گرے تو پھڑ لے رب قدران ہوئی بندہ صرف سجیو کبھی تبج ہٹا کے مولا کی رجا کی خاطرے مولا تلا قدر دانا دا فرماؤ دا، ہون میں جناب برنسل کہ نبی دی کیمت دی دی کی کیا ہے کہ آپ دے منہ شریف جو جملہ نکلے نا جملہ نکلے نا. بے, بے قیمتی ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا سنو حضور پاک دا ایک صحابی ہے نے نے جو ہر گا لور مختلف کسی خوشی فرما دیں ہر گل لکھنی مناسب نہیں انہوں نے لکھنا بند کر حضور پاک کینوں تو توجہ گئی نا آپ نے فرمایا گل لکھیا کرنا سی لکھنا بند کیوں نے باوی نہ لکھ تیری مرضی اللہ کی قسم ہے چاہے میں خوشی چواں چواں دنیا دی گل کروزے معاملات یاد رکھ لو محمد زبان جو سوائے حق دے کچھ نہیں نکلتا ہن ادھر ویکو فقیر نے استدلال کرنا نال سننا انشاء اللہ لزیز اس طرح بڑا عقیدہ واضح ہوئے گا تو بولو اللہ, اللہ, اللہ رب العالمیند الکریم نے فرمایا سالہ محبوب اللہ دا رسول اللہ محمد لفظ محمد درد ساتھ دی رسول اللہ ایس لفظ دی اندر میرے نبی پاخ دی, دی گل میرے نبی قسم خدا دی کر کے آنا وا مینو آخر دے جی فضول دے نے میرے نبی دی گل ٹھکرا دے چی گل والے ہوندے نے چیڑے گل والے ہوندے نے وہ ہون محمد پاک دی گل سینے دا تویز بنا لے دینے سنو سونے ہو, میں ہن دلیل بیان کر لگا وا گلا گلا جدوں رب نے فرمایا سڈا یار آدھی گل نہیں کردا میں مولا دی گل کرنا اے اتو پتا لگیا میرے نبی دا وجود جی میں جنتی ہے آپ دی گل بھی جنتی ہے وجود اتنے ایک دلیل پیش کر لوا تو پھر اگے چلنا وا میرے نبی دا وجود جنتی ہے رب العالمين جل ميده الكريم فرمونا محمد منها خلقناكم وفيها نويدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى رب لال می نے فرمایا مالک تالا نے فرمایا انسان کرنے زمین ٹوٹے انسان جم بنایا کا وجوہ فیح نو اسے وال ہی واپس لٹا دینے ہے اسے ٹوٹے وال ہی واپس لٹا دینا تفسیر والے نے لکھے آئے، قرآن مجید تو پتہ لگتا ہے کہ جہاں نبی نہ جہ بھی انسان ہے جڑی تھا تو وجود تجوی مٹی لئی گئی ہے اس دفن کیا جا رہا ہے جہاں انسان جڑی تھا تھان دفن ہویا ہے اسے تھان کی مٹی لئی گئی ہے جہاں انسان جڑی تھا تھان دفن ہویا ہے اسٹی تھا اسی تھان کی مٹی لئی گئی ہے میرے آقا نام دار نے فرمایا ما بئی بی نہ مری رو در لیا دل جلنا اے جہاں میرا روزہ ہے یہ تھلے کے میرے منبر دے درمیان جڑی تھائیں او دنیا دی نہیں او جنت دی ہے دنیا دی نہیں جنت دی ہے او سجنا پتہ لگیا جتھے میرا نبی دفن ہویا ہے او دنیا دی تھا نہیں جنت دی تھائیں تے قسم خدا دی رب دا قران دسدا ہے جتھے بندہ دفن ہووے اس دی مٹی دے نال وجود تیار کیتا جاندہ ہے پتہ لگیا جتھے میرا نبی جو دفن ہویا ہے او دنیا دی تھا نہیں جنت دی تھا یہ تو سمجھ آ نبی دا وجود دنیا دی مٹی نال نہیں بنیا مولا نے جنت دی مٹی نال بنا چھوڑیا ہے ایتھے نال ایک چھوٹی جگہ رلا جاوان میرے آنکہ نامدار نے فرمایا آنکہ نامدار نے فرمایا آناب ابو بکر و عمر خلقنا من تربت و آہدا رب العالمین میں نو ابو بکر نو عمر نو ایک کوئی مٹی وچو بنایا ہے تے نبی دا وجود جنت دی مٹی نال بنے آئے وسجنہ پھر پتہ لگیا ہو ابو بکر دا وجود جنت دی مٹی نال بنے آئے فاروق آدم دا وجود جنت دی مٹی نال بنے آئے وہ مٹی جنت دی رو ایک ہی ہو سکتا ہے توجہ نہیں فرمائی نظر از اکرال بولونا سبحان اللہ خیر ان دے تھے فقیر کسے وقت دے اندر تلیلہ دے انداری آئے آؤ اور میں نبی دی گال دی گال کرا کہ سانے نبی دی گال بھی جنت والی ہے جو راب نے فرمایا نبی دی گال آدھی نہیں میں مولا دی گال ہے و سجنہ درویخ توجہ نال میری گالوں سمجھا جے تے جنت دے اندر جنت میں جیوے میرے نبی دا وجود جنتی ہے جنت دے اندر پیشاب پخانا نہیں کہ میرے نبی نے دنیا دے اندر باویں پیشاب بخانہ شریف دے ہے پر وجود جنتیزی تا کر کے اون دے وچوں اے خشمواں دیاں اصل خشمواں دیاں اصل آو میرے نبی دی گالوی جنت والی ہے جنت والی اے تے جنتیاں دی گل مقام کیا ہے سن لے اجے جنتیاں دی گل مقام کیا ہے جنتیاں دی گل دا وزن کنا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ولکم بی او او جنت جانا میں گے منہ بولیا جی اسا پورا کر دیا گے میرے نبی گل بھی جنت والی ہے وہ سڈا آلہ حضرت فرما ہے ساڈے نبی زبان نو رب نے کون دی کنجی بنایا ہے میرے نبی نے زبان و حرکت دیتی ہے رب نے پورا فرما چھوڑیا ساری روایت آئی پاک مدنی آپ نے بکری ہے توجہ آپ نے بکری جبا فرمائیے بکری دا گوشت ہانڈی دے اندر پیا پکا ہے فنی پیا ہے حضور نے فرمایا یار اے دستی لے کے آو دستی لے بکری دی دستی لے کے آو صحابی نے دستی پیش کی تھی آپ نے دوبارہ پھر فرمایا فرمایا ہور لیا ہو لیاؤ دوجی پیش کر دیتی ہے میرے نبی نے تیجی بارہ فرمایا دستی لیا او لیاؤ سابی ارج کر دیا لا لک بکری اندر دو ہی دستیاں ہوا ایک بکری دے اندر دو ہی دستیاں دیا نے پیڑے پاں سنیاں فرمایا میں محمد دیگالوں تو میں محمد دیگالوں تو کی سمجھائے میں محمد دیگالوں کون دی کونجی ہے اگر جے تو ہزار مارا میں موڑ کے ہانڈی والے جاندا میں محمد نے میں محمد نے دستی دا اشارہ کرنا زی راب نے جنت چوہانڈی دے دستی بھیل سوڑنی تھی دستی جوڑی فرمائی کیوں میرے نبی دی گل جو جنت والی ہوئی جدوں جنتی تقاضا کرن گے جو آکھن گے جو آکھن گے او پورا ہو جانا ہے جو آکھن گے او پورا ہو جانا ہے اس طریقے نال سجنا میرے نبی نے فرمایا میں آکھدا جاندا دستی لیا تو جاندا رب نے ہانڈی وچ پیدا کر دینی جی میں پھر آکھدا دستی لیا تو جاندا رب نے مڑ پیدا کر دے میں محبوب جو آیا. ساڈے محبوب دا جی پہ کر دا ہے. بکری دی دستی مڑ رات یہ سا اپنے واسطے سجنا یہ درویش ہوش کرنا وا تھو نال میری بات نو سمجھا جی میدان بدر دا ہے بدر میدان جنگ ہو رہی ہے کانفرا د جس لڑائی کی گل کرنے علامہ اقبال بولیا ہے فرمایا فضا بدر پیدا کر فرشتے کرشتے نصرت کو فضا ہے پدر پہ کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے گتار اندر کتابر بھی وہ سجنا علامہ نے بڑی وڈی گل کی تھی ہے فرمانا اے فرمانا ہے کافرہ دے ہتھوں بڑا مغلوب ہو گئے ہیں بڑیاں پہ پیڑیاں نے بڑے زریل پہنے اونے فرمایا او عقیدہ او عقیدت اپنے دل دے اندر تو پیدا کر لے او جڑی بدر والوں نے پیدا کی تھی رب دے فرشتوں تے حالے تک وی اصلہ پاکے اقتدار اچ بیٹھے ہوئے نے اسا محمد دے غلاماں دی امداد واسطے کدوں جانا ہے اسا انہاں خدمت واسطے جانا ہے جدو میدان دا تو پتا ہے میرے نبی نے اے نہیں سی فرمایا کہ اصا جنگ کراستے جا رہے ہیں حضور نے فرمایا سی کافر کا کافلا پیاسا پڑھنے واسطے جا رہے ہیں ڈک جا رہا ہے پتا لگا ہے کافرا دفلا گیا ہے ایک ہزار دشکر پیاؤں میرے نبی علیہ سلا تو نے اپنے یارا نو فرمایا یارو اوہ میں فرمایا سی کافرہ دا کافرہ پھڑنا ہے اوہ کافرہ دا کافرہ دے ہو رات تو گیا ہے ایک ہزار دا لشکر پہ ہوندہ ہے تو اڈا کی خیالیں جیڑے تو ہنڈے بھی واپس جانا چاندے نے ٹور جام میرے آقا ہے نامدار مدری تاجدار نے جنہوں یہ گل کی تھی ہے صحابہ نے ہاتھ بننے نے ارد کر دینے لج پالا اصامو کلیم کو لا تل تیرا رب کی امداد چل چلے اصا بھی جا گے اگر تیرا حکم ہوئے گا ہوسا اپنے گھوڑے بھی سمندرا وچ پا دیا گے تھو پتا ہے کالمن پتا گا وہ سجنا جدوں حضور دے یار اس عقیدت نال نے ادین صاحب گل سنیا جے حضور دے یار جدوں اس عقیدت دے نے اس محبت دے نال ٹرے نے رب العالمین نے پھر کس پیار دا اظہار فرمایا صدکے جاواں رب العالمین نے فرمایا سونیا خبران ہزار گھلاں گا ہزار فرشتہ گھلاں گا جے مزید لوڑ پئی ايمیداکم ربکم بثلاثۃ الالف من الملائکہ ترائے ہزار کھلاں گا سونے دے نظاروں گبر اگر مزید لوڑ پئی بھی خمسا تلاف پانچ ہزار کھلا گا آپ بھی نہ گا آپ بھی نہ لوا گا حالانکہ رب کا ایک ہی فرشتہ کافی ہے وہ سجنا رب نے دسیا ہے رب نے دسیا ہے کہ محمد دا بن جا کہنا دی ہر شہری بنا دیا گے <تصفيق> بولو نا سبحان اللہ خیر میرے نبی دی گل جنت والی ہے دے اندر جو بولے گا پورا ہو جائے گا آ میرے نبی دی گل جنت والی ہے میدان بدلتا لگا ہے حضرت شاہ جنہ دی گل مشہور ہے میرے نبی علی دلات سلام دے سال کے قریب ادلا بدلا ل گل کی تیسی مشہور گل ہے وہی صحابی حضرے تکاشا فرما نے میرے کو جہی تلوار سی ٹ گئی میں بڑا گبرایا وا ہزور دل آیا تلوار ٹوٹ گئی ہے آپ نے نظر ماری ہے تھلے چھڑی پی سی میرے نبی نے اٹھائی فرمایا کون سائفہ تلوار بن جا دوسری نظر ماری چھڑی نہیں سی تلوار بن گئی سی تو میرے نبی دی گل جو جنت والی ہے جی میرے نبی نے فرمایا رب نے او میں کر چھوڑا سمجھو رکھنا بولو نا سبح لو میرے نبی دی گل جنت والی نبی دی گل جنت والی گل سمجھا جی دنیا دے اندر سونا پانا حرام سونا پانا حرام ہے گل سنیا سونا پانا حرام ہے پر جنت دے اندر سونے دے کنگن ہونگے قرآن چایا کھڑا ہے تو جو ہے کہ کوئی ناظر از اوکرال بولو نا سبحان اللہ اگر رب نے فقیر نو جنت دیتی میرا تو اڈا وعدہ ہے جنت دے اندر میں تنو سارے نو سونے دے کنگن دے آگا ہاں سارے نو میرا وعدہ ہے زر از بولو نا سبحان اللہ توجہ ہے میری گالوں گلجا جائے اور میں ہوں جی گل کر لگیا وا کہ جنت دے اندر سونا پانا اجازت ہے ہاں سونا ہو اصابر من زہب فدہ دے لفظ قرآن مجید اندرائیں کھڑے نے وہ سجنہ کنگن ہون کے سونے دے پر صدقے جاوان میرے نبی دی زبان جنت والی ہے تاں کر کے جدو میرا نبی حجرت والی رات جا رہے آزی سوراقہ پہلوان اے گلت تسان ہزار والا سنی ہوے گی پر میں انہوں اپنے موزون آل جوڑ رہے آوان میرے نبی دی گل جنت والی ہے اور سجنہ یہ درویخ سوراقہ پہلوان جدو میرے نبی دیو لاندیا لاندیا لپ دیا لپ دیا, دیا, دیا جدو حضور تک مہنچ آئے حضور تک مہنچ آئے حضور نے دیکھیا سیدنا صدی کے اکبر ارد کردے نے لجبالا سوراقہ پیچھا کردیا کردیا آگیا ہے فرمایا گھبران دیلوڑ نہیں گھبران دیلوڑ نہیں میں محمد الراب نے زمین آسمان نہ دیا شاہیاں دیتیاں نے جدو نیڑے آئے میرے نبی نے زمین, نو فرمایا پھڑ لے جدو اپنے زمین نے قابو کر مہربانی فرما بڑے بلاوے آ گیا میں بولیا آیا سا لال مجھے معافی دے میں پیچھا نہیں کرا گا سجنا آتا لج تو ہڈا کلما بھی پڑھ لوا گا تو کلمہ بھی پڑھ گا حضور نے زمین نو اشارہ ہاں کیوں میرے نبی دی زبان جنت والی ہے جنت کے اندر جو کھا گے وہ ہوئے گا میرے نبی نے زمین اشارہ فرمایا زمین نے وہ گھوڑے نو چڈیا ہے آپ نے فرمایا خیر اے اندلج بالا پہچاتا کی تظیم وہ تو ہا لالچ دیتا ہے کافرانے کہ ایک ہزار اٹھ دیاں گے جڑا محمد خبر لے کے آویں گا پہلوان ضرور آ پر ماراواں پیسہ کوئی نہیں بڑا بڑا تنگ دستی ہے میرا نبی مسکرا پیائے ہے فرمایا تو غریبی دی گل کرنا ہے میں محمد دی تیرے ہاتھ دے اندر کسرا بادشاہ دے دے پہ تیرے ہاتھ دے اندر سونے جے اگر میں مکہ چھوڑ کے مدینے والا اے نہ سمجھا جے کہ میں مجبور سانا سا دنیا دی سپر پاور دادشاہ دا کس طرح ہوئے انہیں ہاتھ دے اندر جی کنگن نے ان کگنا اتنے بادشاہ یہ اختیار نہیں رکھتا جنا اختیار میں شہن شاہ رب نے دے دیا توجہ ہے مٹھی مٹھی ڈھلی ڈھلی عبادرال بولونا سبحان اللہ, اللہ ہاں کیوں اللہ ربی اللہ والشریف تا مہینہ تُساں تقریرہ کرنی ہوں دیا نے کہ توڑا گلانا خراب ہو جا بھی مٹھا مٹھا بولونا سبحان اللہ سجنہ اے دروے حضور نے فرمایا میں تیرے ہاتھ دے اندر میں تیرے ہاتھ دے اندر سونے دے کنگن پہ بے خناوا حالانکہ دنیا دے اندر پانا حرام ہے پر میرے نبی دی گل جو جنت والی ہے و سجنا تاہ کر کے بھائی زمان ساں میرے پل بے کھو تاہ کر کے تاہ کر کے جنہوں فاروق اعظم دے دور دے اندر ایران کا علاقہ فتح ہوا ہے مانے کریم دیر لگیا شہ نو آپ نے فرمایا اج کئی سال پہلا ہجرت والی رات میرے نبی نے فرمایا سی دے اندر میں کسرا ہو نہیں سکتا نبی اپنے منہ جملہ ارشاد فرما سمی نا آسمان تھلے آ سکتا ہے پر محمد دی گل تے جنت والی ہے پوری نہ ہو ہے صحابی اگے ودیا کنگن کڑ کے نے کنگن کڑ کے نے فرو کے آدم نے فرمایا کنگن کس نے فرو کے آدم روپ ہے آپ نے فرمایا سانو کی پتا کیا ہے جڑا نبی داستے حرام کر گیا ہے وہی نبی سوراق واستے ہلال کر گیا ہے کیوں نبی گل دنیا والی نہیں نبی گل تو جنت والی ہے آخری گل کرنا گل مکانا نبی علیہ السلط و نے اپنے صحابی پاک دینا ہاتھ در انگوٹھی وی سونے سونے کی انگوٹھی فرمایا مرد واسطے جائز نہیں اتارتے اس نے اتاری اتار کے پرے پھیک <سلام> تو سگوٹھی سٹیا کیوں ہے انگوٹھی اتار دیں اپنی گھر والی نو دے دے دے دے. ویچ دیں چار روپیے آ جانے سن سحابی دا جواب سنیا ہے گی میری انگل چیک کے محمد پاک نہیں چنگی چنگی لگی تو جہی ہے محمد پاک نہ لگے میں گوارا نہیں کر محمد چنگی نہیں لگی انگوٹھی پائی ہوئی نہیں میرے نبی نے میں میں دوبارہ دیکھا شہ محمد پاک نا پسند کرے اچھا روڑی سے سر سکتے سینے ہائے قدر حضرت حضرت امرۃ القضاء اس موقع حضرت عبداللہ ابن ابن نے شیر پڑے سنو بن کفار ہی اس پکڑ کے ہر او کے مارن مارن مرن گلا میرے نبی علی سلا سلام نے فرمایا فاروق چپ کر جا خیرت تلخی چملے بول کے کافر نو دے نا میں محمد رو چنگا محمد رو پسند لگتا گل گل تے مکاو اللہ جمعہ شریف آ رہے قریب تک پہنچے نہیں پتہ نبی علی سلاسلام کی آواز نے رکھیا سر اگر لکھ دجمہ بھی ہوں ہر بندے تک میرے نبی دی آواز پہنچ جاتی آواز نہیں ہو مسجد صحابی حضور نے فرمایا بہ جاؤ ایک گلی تو پیچھے ایک صحابی آ رہا ہے کن چواز پی گئی بہ جاؤ نہ آؤ ویک نہ تاؤ ویخیا کان چواز پی گی اسی تھان پی نے نے یار نہیں فرمایا نے فرمایا فرمایا کے جواب میرے کنا آواز پی گئی حضور فرما پہ جا تو میںقیدت سی انوک سی سونے جی اشارہ کرن سے سمندر راہ بنا دیا دے دے سمندر راہ چھوڑ دے, دے سن جا محمد پاک دریسن چوڑیاں محمد پاک اور نہیں سن موڑی رب نے اشارے کمال رکھا سر اشارہ کرتے سن رب العالمین تقدیر بدل دیا سر رب دستا ہے جیسا سا یار دی قدر کرے ادے محبوب نال ایسا پیار کرنے جہاں ساڈے یار دی قدر کرے اصا قدر کرنے سونے تو جو آخری گل کر کے گل مکال لگا او جے مدری تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ نے ایران دے بادشاہ کسرا ولے روم دے بادشاہ قیصر ولے خط گھلے نے قیصر بادشاہ روم دا او نے کلمہ تے نہیں پڑھیا پر میرے محمد دے خاطروں او نے کے محفوظ کر کے رکھے ائے پر جے دو کسرا دی گل آئی اے او کتا او نے میرے نبی دے خاطروں پڑھیا پڑھ کے تے ٹکڑے ٹکڑے چاکیتے جے دو محمد رو پتا لگیا فرمایا جا! اگر میں محمد نو ٹکڑے, ٹکڑے, ٹکڑے, ٹکڑے جد فاروق اعظم کے زمانے کرام نے ایران تے جلح کی وہ آخر نے ساری نال دشمنی نہیں تنگ کر دے ہو؟ فرمایا۔ دشمنیا بڑیاں پرانیا نے سا نبی دے, خط دے ٹکڑے یاریاں لائیے لا. اسا تو توٹے توٹے کر کے اصا یار ضرور پورا کرنا ہے اللہ تعالی اے ایمان اور ایقان کان اور ذوق نصیب فرماوے یار جن کا سوبت باقی واخر